زخم دل کو غریباں کئے ہوئے ہیں یاد اب تلک تیرے سا کیے ہوئے آنکھوں کو زخم دل کو غریباں کیے ہوئے ہیں یاد اب تیرے سان کیے ہوئے ہر بار دل نے ایک نئی داستان کہی ہر بار دل نے ایک نئی داستان کہی ہر بار تیرے نام کو انوا کیے ہوئے ہر بار دل نے ایک نئی داستان کہی ہر بار تیرے نام کو انوا کیے ہوئے تجدید عشق کیا ہو کہ برسوں گزر گئے تجدید عشق کیا ہو کہ برسوں گزر گئے تجھ سے کوئی سخن بھی میری جان کیے جان کیے اب تجھ سے کیا گلا ہو کے عمر ہو گئی ہم کو بھی کستے کوچائے جانا کیے ہوئے اب تجھ سے کیا گلا ہو کے عمر ہو, اتت ہو گئی ہم کو بھی کستے کوچائے جانا کیے ہوئے دل سے ہوئی ہے پھر تیرے بارے میں گفتگو دل سے ہوئی ہے پھر تیرے بارے میں گفتگو تر آنسو سے دیدو دامہ کیے ہوئے اور جی مانتا نہیں ہے کہ ہم بھی بلا سکیں جی مانتا نہیں ہے کہ ہم بھی بلا چکیں تیری طرح سے واد و پیما کیے ہوئے جی مانتا نہیں ہے مانتا نہیں ہے تصویر کر دیا, دیا سورت گران شہر کو حیران کیے ہوئے ہم وہ شیر میں تصویر کر دیا سورت گراہر کو عشق ہم سے اور بھی ہوں گے زمانے میں عشق ہم سے اور بھی ہوں گے زمانے میں اچھے بھلے گھروں کو بیا بانگیے ہوئے ہم سے اور بھی ہوں گے زمانے میں عشق ہم سے اور بھی ہوں گے زمانے میں اچھے بھلے گھروں کو بیابان باں کیے ہوئے عشق ہم سے اور بھی ہوں گے زمانے میں اچھے بھلے گھروں کو بیابان باں کیے ہوئے کچھ نام وہ ہیں کہ پھرتے ہیں کو بکو کچھ نام وہ ہیں کہ پھرتے ہیں کو بکو دل کو کسی فقیر کا داماں کیے ہوئے اور بازار سر تھا نہ خریدار کم نظر بازار سر تھا نہ خریدار کم نظر ہم خود تھے اپنے آپ کو ارزاں کیے ہوئے نہ خریدار کم نظر ہم خود تھے اپنے آپ کو ارزاں کیے ہوئے وعدہ کیا تھا اس نے کسی شام کا کبھی وعدہ کیا تھا اس نے کسی شام کا کبھی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 اب اس کے جوڑ سے بھی گئے ہم کہ جب سے ہیں اپنے کیے پہ اس کو پشے ماں کیے ہوئے اپنے کیے پہ اس کو پشے ماں کیے ہوئے ناسحوں کی اسے چاہتے رہے کچھ ضد میں ناسوں کی اسے چاہتے رہے کچھ پاسداری دل ناداں کیے ہوئے کچھ ناسوں کی زد میں اسے چاہتے رہے کچھ پاسداری دل ناداں کیے ہوئے یہ رت جگے قبول کیا آرام سے تو ہیں یہ رت قبول آرام سے تو ہیں رکھتے تھے ورنہ خواب پریشان کیے ہوئے बार یہ رت جگے قبول کیا آرام سے تو ہیں رکھتے تھے ورنہ خواب پریشان کیے ہوئے اور ایک مصر شاید کسی کا ہے اس کی میں مجھے یاد نہیں ہم وہ ہیں کہ زمانے گزر گئے ہم وہ اسیر ہیں کہ زمانے گزر گئے بند اپنے آپ پر در زندہ کیے ہوئے اور ترک وفا کے بعد حوث اختیار کی ترک وفا کے بعد حوث اختیار کی اس کاروبار میں بھی ہے نقصان کیے ترک وفا کے بعد اختیار کی ترک وفا کے بعد اختیار میں بھی جانے فراز مرگے تمنا کے باوجود جانے فراز مرگے تمنا کے باوجود دل بھولتا نہیں تیرے ایسا کیے ہوئے